أما بارك الله بالله سبيل العلم والسيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد المؤمنون الذين هم في طلافهم فاشرون كالذين هم عن الله معفلون والذين هم بالزكاة فاعلون والذين هم لفرودهم حافظون إلا على أفرادهم أو ما ملكتهم ومن اتشغى وراء ذلك فأولئك هم العهدون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الضارفون الذين يركون الكردوس كن فيها قائدون صدق الله العظيم اور سلسلے میں دس آیاس ہیں گیارہ جو ہمارا آج کا موجود مومن کی فلاح نجات اور اس کی شخصیت کی بناوٹ کی ترقی کے لیے کون سی مایا کامیار ہو گئے دلوقتي. اللہ کی رحم کی سولہ وہ جو اپنی نمازوں میں خوشبو کو کیا یہاں لفظ فلاح جو ہے یہ ہے نیوکلس ان آیا فلاح کا قرآنی تصور فلاح کے عام تصور سے بہت مختلف قرآن فلاح سے مراد لیتا ہے آفرت کی آخرت کی کام ہم لوگ صلاح سے دنیا کی کام کریں یہ ہے بہت بڑا کام اگر فردے والے کا متنا نظر دنیا میں کامیابی ہو دنیا میں عزت حاصل کرنا ہو دنیا میں عہدہ حاصل کرنا ہو اس کی ساری تو اس میں ہو کہ اگر میں کوئی بڑا عہدہ لے لوں گا میری کامیابی ہے تو ظاہر تو کوئی رخ نہیں ہے اسی طریقے سے اگر کوئی جماعت کوئی سوسائٹی یہ سمجھتی ہے کہ فلاح سے مراد یہ ہے کہ ہمارے ملک میں سکول ہی اسکول ہو جائے اسپتال ہی اسپتال ہو جائے مارکیٹیں جب روٹی جب بھری ہوں ہر آدمی کے پاس مستی چیز ہو ہر آدمی کا اپنا میلہ ہو حکومت تو اس کی ذمہ داری دی ہوئی ہو ہم پڑھائیں گے تمہارے بچوں کو بھی پڑھائیں گے مکان بھی دیں گے تو وہ لوگ کامیاب ہو اگر فلاح سے مراد آپ یہ لیتے ہیں کہ اس قسم کا نظام اگر قائم ہو جائے تو یہ فلاح ہے تو پھر اسلام کے لیے جد و جز کرنا قانونزم کے لیے جد کرنا جش کرنا سوشلزم کے لیے جد کرنا جمہوریت کے لیے جد کرنا, کرنا ان میں خرچ کوئی نہیں رہے گا سوشلزم کا بھی متم نظر یہی ہے کہ آدمی کو یہ ساری چیزیں ملیں گی جو لوگ جمہوریت کے لیے قربانیاں دیتے ہیں اور اپنی آدھی زندگی گزار دیتے ہیں جو لوگ ان کا بھی متم نظر یہی ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ ملے ہے اگر آپ بھی ان لوگوں کی طرح اسلام کے لیے صرف اس لیے لڑ رہے جس کے نتیجے میں کھانے کو ڈبل روٹی مل جائے پراٹھے مل جائے اور شہر مل جائے مل جائے تو پھر آپ کا روحانیت سے کوئی تعلق نہیں آپ تو اصل میں چوری کے لیے لڑ رہے وہ چوری اگر آپ کو اسلام میں نظر نہ آئے کمونیزم میں نظر آئے اس کا مطلب اللہ بندوق اٹھا کر کامونزم پہ نہیں لڑنا چاہتا اگر مقصد یہی ہے تو پھر تو آپ کا کوئی بھروسہ نہیں کل آپ کو امیدواری ہو رہا ہے کہ اسلام کی چیزیں نہیں دیتا یہاں تو درختوں پڑتے اور جیسا بھی پڑتے ہیں یہاں اگر رخ یہ ہے کسی جماعت کا کسی سوسائٹی کا یہی بات ہے کہ جس جس حدیث نے حضو صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ وہ قوم کیسے فلاں پائے گی جس نے اپنے معاملات سے غورت کر دی تو مولانا پوسٹ یادو مجھے تو مولانا کہتے ہوئے بھی سوچنا بڑھتا مجھے وہ یہ کہتے ہیں دیکھے تھے اندرا گاندھی جب ہندوستان کی وزیر اس نے پاکستان پروا دیا یہ دیا اور ماروے جب وزیر اعظم تھی برطانیہ کی تو اس نے یہ کہہ لیا پاک لینڈ کر دیا فلاں یہ اصل میں نقطۂ نظر کہاں غلطی نقطۂ نظر کے فلاح کے نزدیک کیا ہے ایٹمپا بنانے کا فلا ہے مولانا کوشنیادی لیکن وہ جس فلاح کی بات کر کریں وہ یہ مہارت ہو سکے فلاح نہیں ہے قرآن اور حدیث نے جہاں بھی فلاح کا لفظ استعمال کیا ہے وہ آفرت کے لیے استعمال. حضرت ہو سکتی ہے اللہ تعالیٰ نے کیا فلاح حاصل کی ایک نوجوان دو سو گرن کا سوٹ پہنا کرتا تھا شام سے کے لیے پر آیا کرتا تھا جدر سے گزر گزر جاتا تھا پتا چلتا تھا وہ گزر کر گئے وہ نوجوان جب دخل ہو کر اس کی لنگوٹی پوری نہیں آتی اس کے قبل کے طور پر بھی سر کی طرف کرتے تو پاؤں لگے ہو جاتے ہیں کی طرف کرتے سر لگا ہو جاتا ہے وہ کامیاب ہو گئے اگر تصور کامیابی تو موقع پوسٹ یہ تصور سلاب در در در درست ہو جائے تو یوں سمجھ لے کہ آپ نے آدھی جنگ جیت لی پھر آپ کسی ناکامی سے نہیں ہو اس لیے کہ یہ دنیا کی کامیابی ہے وہ سلا نہیں ہے جس کے لیے آپ جلد دوست جو کر رہے ہیں فلاش کا نام نہیں ہے کہ آپ کو لاسٹ ہوئے پڑ جائیں آپ کے پندرہ بیس تیس آدمی تو نہیں بن جائیں فلاش کا نام نہیں ہے اگر آپ اس نے بھی لانے پھر آپ اس پڑا کے لیے نہیں لڑتے جس کے لیے اسلام کا ہوتے ہے اسلام کے نزدیک انسان کے ہوش سنبھالنے سے لے کر ہوش گوانے تک نہ کے وقت تک کہ نما امتحان نتیجہ نہیں نتیجے کا دن کامیابی کا دن وہ اکتیس مارچ جس دن نتیجہ نکلا کرتا تھا بوا جو ہم حاصل چاہ دوس دن پتا چلے گا کون کامیاب ہوا کون ناکام ہوا یہ جو بھی چیز آپ کو مل رہی ہے وہ امتحان آپ اگر وزیر اعظم بات کہیں تو یہ امتحان کامیابی نہیں ہے یہ بہت مشکل پیپر ہے جو دس آدمیوں پر مصرول بنا ہے حضور پرداشے کے وہ بھی نہیں آمد کے جن زنجیروں میں جھگڑا ہوا ہے یا انصاف کیا ہے وہ زنجیریں کھل جائیں گی ادر وائز انہیں جنگیروں کے پیڑوں میں جھنڈے میں, میں پھینک جائے گا اور آپ چودہ کروڑ پر بن کے جاتے ہیں گورنمنٹ بتائیے یہ <coughs> فلاں نہیں اصل میں اگر آپ کا یہ تصور درست ہو فلاں سے مراد کیا تو پھر کوئی ناکامی آپ کے پاؤں تک گی پھر آپ نیزا کھا کر کہیں گے دوستو رب الخاف میں شہید ہو کر بھی کامیاب ہو گیا میں نے فلاح پایا وہ لائق مدرپور جب کہا جا رہا ہے تو اس فلا سے مراد کیا ہے وہ آپ کا استفادہ رضائے رب من اللہ اکبر سب سے بڑی بات اللہ کی رضا وہ ہے آپ کا نظر آپ زخمی ہو جائیں آپ کے جسم کے گیارہ ٹکڑے ہو جائیں حضرت کے رضی اللہ تعالیٰ کی طرف اگر رب راضی ہے تو آپ کامیاب یہ تصور ہے رب آپ کے جسم کو کٹانے پر راضی ہے تو یہ آپ کی فلاح ہے رب آپ کو بادشاہ بنانا چاہتا تو بادشاہ بن کر آپ کی فلاح ہے جسے آپ کو رب نہیں تو کامیاب ہو گئے مومن کامیاب ہو گئے ایمان والے اس سے براد دنیا کی کامیابی نہیں ہے اس سے براد آخرت کی کامیابی آخرت کی فلاں رب کی رضا رب کی رضوان اللہ کی نموسی اللہ کے وہ لوگ جو اپنی نمازوں میں خوشی اس پیار جو گاؤں کرتے جس طرح ان کا سب سجدے میں ہوتا ہے ان کا دل بھی سجے میں ان کی میں بھی سجے میں ہوتی ایسا نہیں ہے کہ نماز تو پڑھ لی لیکن جہاں کہیں اللہ کے قوانین نظر آئے کہ میرے بزار کے خلاف وہ ہمت گئے اس کا نام خشو نہیں ولہ لمب موجود اور وہ جو لب کاموں سے لمب باتوں سے, سے اس لیے کہ بندر مومن کے پاس بڑا ناپ توڑ کر وقت دیا گیا اس کے پاس ضائع کرنے کے لیے وقت نہیں سورب اور کام وہ پڑیں گے مر مرو کیا راما جب وہ لم کام کے پاس سے گزرتے ہیں تو عزت بچا کر گزر جاتے کھوبتے نہیں دیکھا جا رہا تاش کھیل رہے اگر اتنی ہمت نہیں کی تو یہ کہ بھائی آپ کیوں دیا کرتے ہیں. تو عزت بچا کر گزر جاتے ہیں وہاں یہ نہیں کہتے کہ یہ چار کلور یہ چار کلور سرے نہ اس میں اپنے آپ کو انوالو نہیں کرتے عزت بچا کر گزر جاتے تو اصل چیز یہ ولاسٹ تیزی سے گزرنے والے وقت کی طرف انسان کو یہ احساس دلانا تمہیں بڑا ناپ توڑ کر وقت دیا گیا جس طرح امتحان میں تین گھنٹے ملتے ہیں تین گھنٹوں میں کرنا تم نہیں پیپر اسی طرح چونکہ طرح زیادہ لمبی آئی زندگی ساٹھ ستر سال کی تو ہمیں محسوس نہیں ہوتی کیونکہ نہیں ٹینکی میں جب ٹینکی بھری ہوئی ہو تو آدمی کو پتہ نہیں ہوتا پانی کا وہ زیادہ استعمال کرتا ہے پانی لیکن جب ٹوٹی میں پانی کے ساتھ ہوا بھی آنی شروع ہو جائے تمہیں پتا چلتا ہے پانی موک گیا ہے تو آپ کو تھوڑی سی ٹوٹی کھول کے سے باہر وضو کرتا ہے یہی معاملہ ابھی ہمیں پتا نہیں ہے پچھلے تو ہماری زندگی سالوں میں معافی جا رہی ہے جس دن وہ دنوں میں معافی جانے لگے گی اور گھنٹوں میں معافی جانے لگے گی اور یہ کیا ہو جائے گا کہ آج کی فضل کی نماز اس کی آپ کی نماز آج بھی زور کی نماز اس کی آپ نماز اس مطالبہ رب نالاب کرتا نہیں قریب صدا سوا کو اللہ تھوڑی سی مولت اگر اور مجھے مل جائے تو یہ جتنا میں نے بیلنس رکھا ہوا سارا جو صدقہ کا میں صالح ہو کر مننا چاہتا ہوں لیکن یہ کہ وہ اللہ اخشیر اللہ علیہ جب تو اللہ پھر اس کی نہیں کرتا کہ اتنے دے اتنے میں لے تو وقت بہت بڑی قیمتی چیز ابھی تو اس کی قدر نہیں اور میں نے آس کیا تھا کہ وقت ہی دے کر ہم یہاں بھیجا گئے ہر چیز وقت سے درد کھائے گی تو اس کی کوئی قیمت بنے گی مجھے زکاتے تھوڑا اور وہ جو زکات ادا کرتے یہ <تصفح> زکات جو ہے تذکیہ سے بنا ہے اور تزکیا کس سے بنا ہے آپ کو پتا کسان جب بی گوتا ہے تو اس کے ساتھ جڑی بوٹوں کے بیچ بھی کچھ چلے جاتے کچھ ویسے زمین میں ہوتے وہ بھی اگاتے ہیں پھر وہ ان کی گودی کرتا ہے جڑی بوٹیاں نکالتا ہے تاکہ زمین کی توانائی یہ نہ تھا بلکہ وہ پورے کا پورا بتر جو ہے وہ پورے توانائی نہیں کرے فصل کو ملے جو میری مخصوص اسی طریقے سے انسان کو گالی زمین سے بنائے انسان کی مثبت صلاحیتوں کے ساتھ ساتھ منفی صلاحیتیں کس کے اندر جس طرح زمین کے اندر منفی جڑی گوٹیاں بھی ہیں کو پہنچانے والی پیازی ہے جس کی جس طرح وہ فوجی کرنی پڑتی ہے اسی طرح یہ شخصیت کی گوڈی بھی کرنی پڑتی ہے اور بری یادیں ترقی وقت کرنی پڑتی اور آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بہت بڑا کمال کہ آپ کو جو خان مال دیا گیا تھا گیا کہ اسی سے سدھار کر تم نے زمانے کے امام بنانے جو مکے کے راج بدو تھے ہادیوں کا بھی لوٹنے والے تھے کہا گیا کہ انہیں تم نے امام امام و زمان بنانا ہے لوگوں کے لیے آئیڈیل بنانا ہے کوئی الگ سے آدمی نہیں دیے گئے اسمان سے نازل نہیں کیے کہ, کہ آپ یہ لیں بڑے لے پاک لوگ ہیں بلکہ انہی شرابیوں کو درست کیا گیا انہی جانویوں کو درست کیا گیا انہیں اپنی بیٹیوں کو زندہ دخت کرنے والوں کو درست کیا گیا اور آپ اندازہ کریں کہ کتنا مشکل ٹارگیٹ ہے ٹوٹل تیئیس سال کے اندر اسلام کو غالب بھی کرنا ہے اور یہ وہ کام ہے جو حضرت ضلع والے نو سو سال کا ہے اسلام کو غالب بھی کرنا ہے اور جو ساتھی ساتھیے سا کہا گیا کہ ان کی تربیت بھی کرنی ہے ان کا تصدیق بھی کرنا ہے یو ذکی ہوں یتن والے ماں یا تھی و ذکی ہوں وہی والوں کی تار یہ ہے اصل میں لفظ تجکیہ یہ تجکیہ مال کا بھی ہوتا ہے مال میں سے آپ مال کو پاک کرنے کے لیے جو اللہ کا مقرر کردہ حصہ آپ نکالتے ہیں جس طرح کنواں اگر نسٹ ہو جائے تو آپ مولوی سے پوچھتے ہیں سر کیا مقررے ہو کر تین سو ساٹھ لوٹیں نکالتے آپ نکال دیتے اسی طرح اللہ نے کہا کہ آپ کے سو روپئے کو پاک کرنے کے لیے اگر وہ حلال کی کمائش ہے سوج والا جو ڈھائی روپئے نکالنے سے پاک نہیں ہوگا اگر وہ مال حلال کی کمائی سے کمایا ہوگا تو بھی آپ پر خرچ کرنا اس کا تب حلال ہوگا جب آپ اس میں سے اللہ کا حق نکال دیں بچہ کے سال کے بعد وہ سو آپ کے پاس اور وہ سو بھی آپ کے وہ ساڑھے سات سا سونے سے جو ہے وہ زیادہ ہو نصاب پورا ہو جائے تو اب آپ پر وہ لاگو ہوتی ہے کہ آپ اس میں سے اتنا حق پیو اللہ اور, اور اس کے بعد اب آپ اس میں سے جو خرچ کریں گے اپنے اوپر وہ بھی جائے جگہ کریں گے اور دوسروں کو جو آپ دیں گے اللہ کی راہ میں جو دیں گے اب وہ پاک دلا جائے اگر آپ نے زکات ادا نہیں کی کمائی آپ کی نیک کی ہے لیکن اب آپ اسے اگر خیر کی راہ میں بھی دیں گے تو اللہ قبول نہیں کرے گا اس لیے کہ وہ نشچے ہے جی نہ بول رہے اور وہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے اللہ آز واضح اور مانالا کا تیمان ہوگی انگل ہوگی ہاں اپنی بیویاں ہوں یا اپنی نومیاں ہوں تو وہ لوگ غیر ملامت کیے گئے ان پر کسی قسم کی کوئی ملامت نہیں یعنی اسلام صلاحیتوں کے منفی استعمال سے روکتا ہے مثبت استعمال کی طرف گاہر جو بھی چیز آپ کو دی گئی ہیں اس کا ایک منفی پہلو ہے ایک مثبت پہلو ہے اور آپ دونوں اختیار کر سکتے ہیں اللہ نے آپ کو یہ اختیار دیا ہے یہی مجھے آپ کی آنکھیں آپ ان سے قرآن بھی پڑھ سکتے ہیں آپ ان سے فلم بھی دیکھ سکتے اختیار آپ کر لیکن حساب اللہ لے گا کہ آپ اسے کاشت کروا کے ایسا نہیں کہ وہ اندر سے کھا لیا کے فلم مت دے جو بھی صلاحیت آپ کو دی ہے اللہ نے دی ہے تب یہ کہا ہے کہ اس کو جائز جگہ استعمال کرنا نہیں دی تو ظاہر کوئی سوال نہیں دیتا. تو اسلام مثبت استعمال کی طرف بلاتا ہے اسی طرح جنس کا معاملہ ہے یہ اللہ نے انسان کے اندر رکھی اور انتہائی پوٹینشیل قسم کا یہ جذبہ ہے انتہائی زوران اور اگر اللہ نے یہ رکھا نہ ہو تو سوسائٹی جو ہے یہ چلنی بڑی ناممکن ہو جائے اس لیے کہ یہ گھر درستی کوئی آسان کام نہیں ہے ہم یہ سارے گھر درستی کے مارے ہوئے ہو ہیں میں بیٹھے ہیں چھڑے آدمی کو تو روٹی دام پہ بیٹھتے مل جاتی ہے مسائل بچوں کے مسائل ان کی شادیاں ان کی تعلیم ان کے لیے گھر یہ ساری چیزیں یہ جذبہ ہے آپ اگر شادی کے ذریعے سے مثبت ذریعے سے پورا کیا جائے تو سوسائٹی کے اندر زور پیدا ہوتا ہے منفی ذریعے سے پورا ہو تو شادی کی ضرورت ہی نہیں کیا خدی ویسے پوچھ گئی ہے تو آپ کیوں کام کرتے جی کا خرچہ اٹھائیں نام نبکہ اٹھائے اکبر مقرر کریں لہذا اسلام زنا کے رستے بن سکتا ہے نکاح کے راستے آسان کرتا ہے اور جہاں جس سوسائٹی میں زنا عام ہے وہاں نکاح نہیں ہے فٹی فائیوسینٹ لوگ کو گائے کافی رہے ان کی یہ جو ہمارے یورپ والے بڑے کامیاب ہو گئے وہ میرے جو فلاح کا تصور ہے اگر یہی ہے تو آپ کا نام لینا چھوڑیں کیوں اسے بدنام کرتے ہیں سیتا ہم کے پیچھے سے لے کامیابی یہی ہے ان سے کہیں کہ ہمیں بھی ایسے ہی کامیاب کرتے لیکن اصل میں وہ کامیاب نہیں ہیں یہ اصل میں دور کے ڈھول سوانے والی بات ان کیجتماری اور ان کی پرائیویٹ لائف جو ہے وہ سمجھ رہے ہیں کہ بالکل کر رہے ہیں انتہائی بے اسکول مارکسائیں گے اور آپ دیکھیں کہ یہ بیماری بڑھتے بڑھتے گھرانے ٹوٹتے ٹوٹتے اب ان کے شاہی گھرانوں تک پہنچتی نہیں ضروری حالانکہ وہ بڑے ٹریڈیشنل قسم کے گھرانے ہیں کہ جو رائل فیملیز ہیں ان کے یہاں تو بڑی طلاق کو بڑی بری بات سمجھا جاتا روایات کو نبھایا جاتا ہے اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ ملکہ کی بہن کو بھی طلاق ملکہ کی بیٹی کو بھی طلاق ملکہ کی دو بہو کو بھی طلاق یہ کیا ہوتا ہے یہ ہمارے سامنے مشکل ایسی آزادی ہو چاہتے ہمارے یہاں ہمارے یہاں گیارہ بھی جو ہے وہ جوڑا انپڑھ جوڑا وہ بھی تیس چالیس سال لگا ہے ہیں بغیر اور ان کے یہاں ایوریج جو ہے وہ فیملی لائف پانچ سال ہے سب سے زیادہ جو فیملی چلے گی پانچ راتون جو بھی اس کے علاوہ کوئی تیسرا رستہ اختیار کرتا ہے تو وہ زیادتی کرنے والے ہاتھ سے نکلنے والے ہاتھ سے گزرنے والے ولہ جینا ہوں امانات اہم واضح اور وہ جو اپنی امانتوں کے اور اپنے وعدوں کے رعایت کرتے ہیں. اب امانت کا جو کانسیپٹ ہے وہ بھی صرف مجرد یہ تھی کہ آپ کو کسی نے دو چار سو رکھوا دیے امانت کے طور پر بھی. آپ نے کسی کے پاس رکھوا امانت کا کانسیپٹ انتہائی وسیع اللہ یہ بتاتا ہے کہ جو چیز بھی تمہیں دی جی گئی ہے وہ امانت کے طور پر دی گئی تمہاری نہیں ہے تمہاری ملکیت میں نہیں دی جی گئی امانت کے طور پر دی گئی ہے اور کہاں کا استعمال کرنا ہے یہ بھی تمہیں بتا دیا ہے اگر یہ تمہاری ہوتی تو مرضی بھی تمہاری چلتی اسی لیے کہا جاتا ہے کہ انسان اپنے جسم کو ڈسپوز آپ دیجیے وہ اپنی مرضی سے نہیں کر سکتا کسی کی مرضی کو چیڑیوں کو کھلا دو کوئی کہتے نہیں مجھے آگ میں جلا دو نہیں جس نے یہ دیا ہے کہ اسی مرضی کے مطابق دفنایا جائے گا اس نے یہ دیا کہ اس طرح ڈسپوز آپ کر تم تو اس جسم کو ڈسپوز آف کرنے کے بھی مختار نہیں ہو تم چلتے پھرتے کے کیسے مانتے جب ایسے آئیں گے تو کہیں گے اصل خود کو ساکو. نکالا جان تم نے سمجھا تمہاری کے کی اپنی مرضی سے استعمال کرتے کرو گے یہ تو تمہیں ماند کے طور پر دی گئی تھی جنم دن کے لیے مست نہیں گئی اور تم اس کے مانک بن کر یہ جان یہ امانت جو اس کرنا نے انسان کو دیے نا ان کی حیثیت وہ امانت ہوگا کہاں خیال گویا اللہ کی طرف سے ملنے والی ہر چیز ایک امانت ہے اور انسان اس کو وہیں استعمال کرنے کا مکلف مطلب ہے جہاں اللہ نے بتایا اگر اس کے علاوہ استعمال کرتا ہے دیکھو اس طرح وعدہ سب سے بڑا تو وعدہ اللہ سے ہمارا جو کر کے آیا اس نے پوچھا تھا اللہ سب ربے کو کالو کرا یہ میموری ہماری اس وقت نہیں ہے مجرد ہمیں اللہ کی بات پر یہ اعتماد کرنا پڑتا کہ ہم نے کوئی ایسا عید اللہ سے کیا ہے لیکن جب ہم مریں گے تو ہماری وہ میموری بھی دوبارہ شروع ہو جائے گی اس کو بھی کرنٹ مل جائے گا آخرت میں اور وہ وعدہ ہمیں اس طرح روشن میں رما کہتے ہیں یہ اسی وعدے کا ہے اس کی ایک ریفلیکشن ہے انسان کے اندر کہ یہ کسی نہ کسی کو خدا بنانے پر مجبور ہے اگر اللہ کو نہیں مانے گا تو پتھروں کو سجدہ کرے گا درختوں کو سجدہ کرے گا نہ ندیوں کو سجدہ کرے گا اور سورج کو سجدہ کرے گا لیکن اس کے اندر کسی کو سجدہ کرنے کی پیاس یہ بتاتی ہے کہ کے لاشور میں کوئی وعدہ جو ہے وہ ہے ایک تو یہ اس کے بات ہے کہ آپس میں امانت کے معاملات اور آپس میں عہد کے معاملہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لازم عمل ہے من لا امانۃ لہ ولا دین علیہ من لا عہد جو امانت دار نہیں اس کا ایمان نہیں اور جو وعدہ کا پکا نہیں اس کا دین نہیں وہ دین دار نہیں اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو منافق کی تین اور دوسری حدیث میں چار نشانیوں کی روایت ان میں اپ نے فرمایا بلکہ حدیث کے آخر میں الفاظ आते ہیں ولاؤ وسا ولاؤ صلاح وسا وانا ہوں اگر کوئی آدمی زحد سے جب بات کرے تو جھوٹ بولے ویزا وعدہ اخلاف وعدہ کرے تو اس کے خلاف کرے ویزب تمہیں نہ کھانا اور جب امانت رکھوائی جائے تو خیالت کرے ویزا خاصہ مفا جا اور جب کسی سے جھگڑے تو پھٹ اگر یہ چار چیزیں کسی کے اندر ہیں تو وہ سو فیصد منافق ہے ان میں سے ایک ہے تو پچیس پرسینٹ منافق ہے دو ہے تو ففٹی پرسینٹ منافق ہے تین ہے تو سیونٹی فائیو پرسینٹ منافق ہے اور چاروں ہے تو پکا ٹھکا منافق ہے پاسے کا سونا اور اس کے بعد عزیز الفاظ ہے ملا صلی اللہ علامہ اللہ مسلمان چاہے وہ روزہ بھی رکھتا ہوں نماز بھی پڑھتا ہوں سمجھتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں لیکن اگر یہ چیز نشانی ہے تو گنا اس میں وہ, وہ جو آخر والی یا خاصا مفا جانا جب کسی سے جھرنے تو پھر پھٹ پڑے یہ بڑی ہے بڑے مسکی نظر آتے ہیں پلیا بھی بڑا بڑے جارا محمدیت نظر آتے ہیں لیکن بس ذرا سا آپ کو اشارہ کرنے کی طرح جس طرح مبارے وہ بارے کو مارتے ہیں تو جتنا بڑا ہوگا اتنے زور سے پٹے گا تماکہ اتنا ہی زیادہ ہوگا جتنی بڑی شخصیت اور مچھر شخصیت نظر آپ کی ہوگی جتنی پرسنالٹی ہوگی پتا کرنے دیر ہے. کوئی دمیز نہیں کہیں پھر ماں بہن کی گالی اور پتہ نہیں کیا گند اندر سے نکلنا یہ بھی مناسب مومن کا جھگڑا بھی جو ہوتا ہے وہ بڑا سلیقے کا ہوتا ہے اس کا اختلاف رائے بھی بڑا سلیقے کا اس کی کا ولہ جی نے ہم آواز جو اور وہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت سورہ معرج میں بھی نماز کا ذکر دو دفعہ ہے باقی خوشیات آتا ہے ولہ جین وہ جو اپنی نمازوں پر جائیں رہتے ہیں اس اچھا پڑھتے ہیں ایسا نہیں کہ کبھی کبھی موڈ آ گیا جیسے موڈ آ کے چلو جی دی ایئرپورٹ چلے اسی طرح کبھی نماز گز بڑھ یار آج نماز بھی پڑھے دیکھیں سے ایسے نہیں دائمول ویسا پڑھنے لیکن اس کے بعد پھر آیا والن ہم جو یہاں آئے وہ جو اپنی نمازوں کی محافظت کرتے ہیں سے مراد وہ دائن ہی نہیں ہے مون تو پہلے آ گیا مداؤت مد سے مراد محافظت نہیں ہے محافظت یہ ہے کہ جو پڑھتے ہیں اس کی حفاظت کرتے بیلنس میں رکھتے آپ اندازہ کرے کوئی آدمی جاتا ہے پانچ سو روپیہ پر جمع کرواتا ہے اپنے اکاؤنٹ اور, اور باہر نکل کر وہ کسی کو بلیک چیک دے دے بلیک چیک سوری اب وہ صاحب اس پر پانچ ہزار لکھ لیں پانچ لاکھ لکھیں بلینک چیک ہے انہوں نے یہ سب یہ تحریک رہے کہ میرا پانچ سو جمع ہے یہ نہیں پتا کہ انہوں نے نماز پڑھی تو یہ ذہن میں اگر میں نماز دیا نماز پڑھی دی. لیکن باہر نکل کر حمت کر دی یہ پتہ نہیں کیا میں نے بلینک چیک دے دیا ساتھ اب وہ میری ساری نمازیں لکھوا لے قیامت دیکھے فیصلہ تو اس کے لیے ہونا ہے جس طرح یہاں کہتے آپ مختون کے وارث کو راضی کرنا ایک لاکھ لیتا ہے دو لاکھ لیتا ہے جتنے لیتا ہے راضی کیا نا جانچ ملیں گے تمہارا خسم جو ہے تمہارا شریف دوسرا تمہارا مسالہ ہے کتنے پر راضی ہوتا ہے روزے لیتا ہے نمازیں لیتا ہے کیا لیتا ہے ویسے معاف کرتا معاف کرتا ہے تو آپ نے گویا اپنے آپ کو کسی کے حوالے کر دی یہی بات میں آپ کو نکارا معلوم کہہ رہے ہیں کہ اگر میں اپنی اماں کی کروں کم از کم اگر میری نیکیاں جائیں تو میری ماں کا تو فائدہ ہو اور اسلات کا یہ معمول تھا کہ جس سے ان کی دشمنی شروع ہو جاتی تھی کوئی اس کے ساتھ کٹر ہو جاتی تھی تو وہ اس کے بارے میں خاموشی اختیار کر لیں میرا دشمن میں نیکیاں کیوں دوست لیکن ہم تو فوراً آپ کھاتا کھول دیتے اور ٹرانسفر کرنا شروع کر دیں تو جو لوگ نماز پڑھیں ان کی حفاظت بھی فکر ہے نمازوں کی یہ قیامت نے ہمارے اکاؤنٹ میں سے نکلے کسی اور کے اکاؤنٹ میں سے جا کے یہ ہے نمازوں کی حفاظت الا وارث یہی ہے وہ وارث اب دیکھیں میں کہا کرتا ہوں کہ یہ تو یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ زندگی بھی نہیں یہ دنیا کا گھر گھر بھی نہیں اللہ الحیات al جسے قرار دیتا وہ آفرت کی اور الدار جسے قرار دیتا ہے وہ آفر کرتا ہے دار الفاظ اللہ الحوال زندگی بھی آفرت کی زندگی اور گھر بھی آفرت کر یہ تو مسافر کام ہے آپ جا رہے رستے میں سفر کرتے ہیں. رستے میں کوئی آپ نے کیفیٹیریا دیکھا بیٹھ کے دو چار میں آپ نے چائے پی تھوڑا سا پیراڈور پائی آپ نے اس کے بعد پھر چلا کر یہی موقع ہمارا تھوڑا سا آپ نے ریسپلین ہری منظر تو کوئی اور میں نہیں راج ہوں تو اس لحاظ سے یہ ڈر نہیں ہے ہمارا فرمایا دنیا کیا ہے میں تو ایسے ہوں جیسے کو زیادہ کرتا مسافر کسی درخت کے نیچے اترتا ہے تھوڑی دیر سانس لیتا ہے دم لیتا ہے اصل جو امتحان ہے اصل کس کے مقصد کے لیے انسان پیدا کیے جا رہے ہیں میں کہا کرتا ہوں یہ ٹرائل سے جابی کے ٹرائل میں پانچ سو کھلاڑیوں ایسا حصہ لیا ان میں سے چار آدمی چنے دیم. قومی ٹیم کے لیے باقی سارے پیلو. اسی طرح آخرت کے لیے جنت کے لیے یہ ٹرائل کتنے سارے اللہ پیدا کر میں سے چند ایک چنے جائیں گے کلیم آخری میں سے بہت قلیل من کلیم یہ ہوں گے لائن باقی؟ باقی Mysterie, سارا کچرا کٹا کر کے جس طرح آپ یہاں وہ کشمیر میڈیا مانیٹر جو ہے وہ کرتے ہیں اور اس کے بعد جو کاٹ سانٹ کر کے کچرا بچہ اٹھا کر بار پھینک دیتے ہیں اللہ تعالیٰ یہ ہے لائف یہ وہ لوگ ہیں جو پھر وارث بنا جائے گے جنہیں اصل زندگی دی جائے گی جا رہا جان سراجان وعباب الرحمن الذين يمسون على الأرض أولا وإذا قاطب المجاهدون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون رب نصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان ضراما إنها ساءت مسكفرا ومطاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلا هم آخر ولا يفتدون من نفس الذي حضم الله إلا بالحق ولا يذنون ومن يفعل ذلك يلقى ثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويقلل فيه مخانا إلا من تاب و عامل اعمالا صالحا فاولئك يغفر الله لهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فانه يدوب الى الله تعالى صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر في وقت يا من بصير يقظا آمين يا رب العالمين تابعت فہرستی آ رہی ہے صفات وہ صفات جو اللہ کو بندہ مومن کے اندر موجود ہے یا اللہ نہیں چاہتا ہے کہ بندہ اپنے اندر وہ بیٹھا کرے یہ فہرست کافی طویل ہوتی جا ہے آپ دیکھتے اور آگے کی کے چلے گئی اور یہ وہ ساری چیزیں ہیں جن میں سے ہم کوئی چیز ڈراپ نہیں کر اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہم نے چنے تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ یہ خصوصیات یہ ساتھ ہمارے اندر پہنچی ہونی چاہیے آپ جب بازار جاتے اور کوئی چیز خریدنا چاہتے تو آپ اپنی ڈیمانڈ بک لاتے مجھے ایسا کپڑا چاہیے جان یہ ہونا چاہیے زمین یہ ہونی چاہیے ملک یہ ہونا چاہیے اس کپڑے کا اور سبزی لینے جاتے تو بھی آپ کہتے ہیں بھائی کہ یہ یہ چیز ہونی چاہیے تازی ہونی چاہیے اور اس میں سے آپ کوئی ڈیوینٹری کرنے کے لیے تیار نہیں یہی معاملہ اللہ کا بھی مجھے ایسے بندے چاہئیں اگر تم چاہتے ہو کہ تم اللہ کے محبوب بن جاؤ اور اللہ تمہیں پسند کر لے اللہ تمہیں چن لے اپنی رضا سے روازے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے اندر یہ بات پیدا کر اب یہ بات کوئی غیر ضروری نہیں ہے ان میں سے جو بھی چیز بیان ہو چکی ہے ایسا ہو رہی ہے یا ہوگی یہ ساری چیزیں لازمی ہیں اور یہ لسٹ آگے چلتی جائے تھی اور آپ دیکھیں گے پھر وہ آئے اللہ جی نے جو خاتمہ سے بھی سف کرنا ان دنیا میں مضبوط ہے وہ اگر تسبیح و ناجات کرتے ہیں اور راتوں کو رات کے سامنے روتے ہیں تو دوسری طرف وہی لوگ جو ہے وہ کفر کے سامنے تعاون کے سامنے ظلم کے سامنے سے نسفر ہونے کے لیے بھی تیار ہوتے ہیں تو یہ دونوں چیزیں جو ہے ایک شخصیت کے اندر بھاگ دینا اللہ کا خوف بھی اللہ کا تقوی بھی اور زمانے سے ٹکرانے کی ہمت اور یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو آدمی اپنے اندر پیدا کر سکتا ہے اسی لیے تو گنوائی جا رہی ہے اگر پیدا نہ کر سکتا ہے انسان اپنے اندر یہ سفار تو اللہ کہتا ہے کیونکہ پیدا کر ایک نبوت آدمی اپنی محنت سے حاصل نہیں کر سکتا یہ ہے عقیدہ علیہ سنت والا جواب کہ نبوت جو ہے یہ ایک وحبی چیز ہے اللہ کی یہ اللہ کافی اللہ, اللہ چلتا ہے بس اس کے لیے کوئی پری کوالیفکیشن نہیں ہے یا پری وزٹس نہیں ہے کہ بھائی جس کے اندر یہ ہو جائے نہ سب اچھا ہو جائے کام اتنا ہو اس کے اندر یہ وہ نبی بن جاتے ہیں نہیں یہ اللہ کی اس کے بعد تو ہر چیز اپنے پیدا کرنی پڑے اور وہی آج ہمارے درخت کی شروعات ہو رہی ہے کہ رات اور دن کے آنے میں عقل مندوں کے لیے سبق ہے یہ کہ جس طرح رات کے ساتھ ہی جڑی ہوئی دن بھی ہے, کوشت بھی ہے اسی طرح ایک گلاگار آدمی کے اندر بزگار آدمی کے اندر نیک آدمی بھی ہوگا اب یہ تمہاری ہمت ہے کہ اسے جلا دو اسے جلاد ہو, اسے دوا دو سوتے سے اور اب تم دیکھو گے تو وہی آدمی تمہارے لیے کام کرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دو آدمیوں کے لیے دعا آدمی حضرت عمر فاروق اللہ تعالیٰ کے لیے اور عامر الحسان ابو جہل کی اللہ مجھے ان دونوں میں سے کوئی ایک بیٹھے بلکہ حضو کے الفاظ ہے کہ ان دونوں میں سے کسی ایک کے لیے اسلام کو طاقت جو ہے وہ بخش جس سے بخش تو اس وقت ایسی بات نہیں تو وہ زیادہ پیسے والے تھے سال نہ وہ زیادہ پیسے والے رضوان تھے سارا رنسکار کرتے رہتے تھے بس دوسرا کام یہ کو مسلمان میں نے کیا اور یہی بات آپ دیکھیں گے بعد میں جو ہاں کو منافع ملا یا اسلام کے خلاف کو ملا دو اسے پیٹنگ کیا وہ قرآن کے ہاتھ ملا یہ الگ بات ہے کہ پہلے اللہ کے دوستوں کے خلاف استعمال ہوتا تھا بعد اللہ کے دشمنوں کے خلاف استعمال ہونے لگا تو حضور کو وقت چاہیے تھی وہ شخصیت جو دو بات کرے جس کے لیے بورڈ شخصیت چاہیے اور وہ دونوں دو ابو جائے آپ دیکھئے بالکل گردن آ کر کٹوائی ہے بدلو نے یہ کہا کہ تھوڑی نیچے سے کاٹ دو تاکہ لمبی گردن کٹے پتا چلے سردار کی باتر, گردن ہے یہ کاٹوائی ابد اللہ بھی بھائی نہیں بنا اور اگر وہ شخص مسلمان ہو جاتا تو دوسرا عمرے فاروق ہوتا عمر فاروق ہے جلدی مسلمان ہوئے تو ان کی اجازت نے دوارہ نہیں کیا کہ اللہ کے گھر میں نماز مسلمان نہ پڑے چھپ کر تو نماز جا, پہلی رماز کی زندگی میں جو آئیے اسلامی زندگی میں جوہر کی نماز پڑے گی وہاں اور پھر دو سفر بنی اے ساحب کے, کے حضرت اللہ آ کے دوسری صاحب کے آ کے یہ اور پھر نائم کی شکل میں کہیں بیت اللہ اور مسلمانوں نے نعرہ جب انہوں نے ہجرت بھی کی ہے تو آپ دیکھتے باقی نے چھپ چھپا کر دیا تھا اور انہوں نے جا کر دباؤ کیا بیت اللہ کا پیغام دیا سرداروں کو کہ عمر جا رہا ہے ہجرت کر کے اگر کسی نے اپنی بیوی بیوہ بنا کر آنی ہے اور بچے یقین کروانے تو آ جا رو تو اللہ چاہتا ہے یہ دونوں شکل دقت ہےقت لتی کو کھالتی ہے جب ان کا شہید کیا گیا دیکھا کہ ان کے جو بیٹے تھے عبداللہ اللہ اپنے عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے ران پر رکھا ہوا انہوں نے کہا کہ میرا سر نیچے رکھا بات زمین پر زمین میں میری ران میں کوئی فرق تو نہیں تھوڑی گوشت تو ہے نہیں ہے تو اس میں زمین اور میری ران میں تو کوئی فرق ہے میں نے تو بتایا میرا سر ہے یہ جی زمین پر رکھ دو خاک اٹھا کر اس کا کر ڈالو شاید کہ کو پر رہنا یہی میں کہتے ہیں کہ اگر یہ اعلان ہو جائے کہ صرف ایک آدمی جہنم میں جائے گا باقی سارے مقدور جگہ میں جائے گی تو میں یہ سمجھوں گا نے ہم لوگوں کی وجہ سے کہ وہ میں ہوں گا جہنم میں جاؤں گا اور اگر یہ اعلان ہو جائے گا کہ سارے جہنم میں جائیں گے صرف ایک جدت میں جائے گا تو اللہ کی رحمت سے یہ میں امید رکھوں گا کہ وہ میں ہوں تو رقطیں کل بھی اور انتہائی بورڈ شخصیت بھی گٹن گٹانے یہ چیز اللہ چاہتا وہ جو یہود کی تھی اسمنٹ یا انہوں نے جو حساب لگایا اپنے مجسو کی ایران والوں کی انہوں نے جا کر جو رپورٹ دی تھی ان کے جاسوسوں نے کہ ہم رحبان السان ال بن نہار وہ راتوں کے نارے دھے اور دن کے ساتھ سہارے یہ چیز ہے اللہ یہ نہیں کہتا کہ دیکھ ہونے کا مطلب ہے کہ بدھی بن جاؤ کفر اور تاخوداتا میرے گریوں میں تمہارے ہاتھ میں صرف تصویر ہونی چاہیے یا بسوات ہو جائے نہیں बदमाश के आपने क्लासुको है तो तुम्हारे मास्क क्लासो बोली वो तस्वीर की तरफ आपसे नहीं डरेगा वो गोलियों की तरफ तला से करने वाला है उसकी फ्रिक्वेंसी दूसरी है समझना ये दो चीजें है, हैं आप देखते हैं ये जो खुशियात आ रही और आपके इंतहा हो जाएगी वो यही है कि जो है इंसान के अंदर कौन सी खुबियां पैदा करना चाहते हैं اور آپ نے دیکھا ہنزود صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی بدوں کو نیک کیا وہ جو خان مال تھا اسی کو چمکایا حضور نے انہی پر یتن علیہ مایا تھی بھائی ذکی ہم سورج جمعہ میں پڑیں گے کہ حضور نے وہ کون سا تعداد تھا جس سے ان کا دم اتارا تھا. وہ کون سی چیز تھی جن کے ذریعے ان کا تجزیہ کیا ان کو چمکایا انہیں پالش کیا وہ یزل الحمد مایا اللہ کی آیات اس قرآن کے ذریعے سے حضور نے انہیں چمکایا اور انہیں پالش کیا تو وہ سورج جمعہ کا موجود بہرحال یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا کمال ہے کہ خان و مال لے کر بدکار، شرابی، بیٹنے کو زندہ دفن کرنے والے یتیموں کا مال کھانے والے اپنی سوتیلی ماں سے, سے مرنے کے بعد نکاح کر لینے والے ان کو حضور نے زمانے کا امام بنا دیا تو یہ کام ایک ہی شخصیت کے بعد بھی جہاں سے بات شروع ہوئی کہ ایک آدمی نہ صرف پورے کا پورا برا بھی نہیں ہوتا پورے کا پورا اچھا بھی نہیں ہوتا اسی انسان کے اندر اچھائیاں بھی ہوتی اسی کے اندر برائیاں آپ کا کام ہے کہ اس کے اچھائیوں کو پانی دیتے رہے انہیں انسپائر کرتے وہ آدمی جب سامنے آ جائیں گی تو ہر نیکی دوسری نیکی کو کھینچتی ہے جائے کا دن شور آ رہا اپنی بھاؤنا میں اور رحمان کے بندے تو انہوں جو چلتے ہیں زمین پر نرمی و حضافات ابا جاہر اقاصل اور جب جاہر ان سے مخاطب ہوں تو وہ کہتے ہیں سلاح والے اپنی جلد بچا کرتے رہے کام کا ایسا نظر ہے تک جہاں بھی دیکھا گلے میں کسی چوک پر مسجد کے باہر پکرا ہوا اور مبیس وہ پیسے مباحثے ہو رہے اور حدیثیں چوک ہو رہی ہے دیے جا رہے ہیں یہ کام جو ہے سلیپ الفطرت آدمی کا کام نہیں ہے اور ان مباحثوں سے کوئی سیدھی پر آتا نہیں تو ایک تو یہ کہ وہ چلتے ہیں دبے پاؤں یہ کہ آپ کی جو ان کی فیتری چال ہے اور ہر انسان کی چال مختلف ہوتی ہے جس طرح باپ سے انسان کو آنکھوں کا رنگ بالوں کا رنگ ملتا ہے اس طرح چال بھی ملتا ہے کوئی انسان بنا پہ چال نہیں بنا سکتا ہے بڑی کوشش کرتا ہے کہ میں کسی کی طرح چل لوں زیادہ زیادہ ہوگا تو دس قدم چل لے گا اس کے بعد پھر جب ذرا بھی مر جائے گی تو آب ویسلی چال لے لے گا یہ چال جو ہے اس کا تعلق ڈی ایل اے کے ساتھ ہوتا ہے تو اللہ یہ نہیں کہتا کہ سارے انسان ایک عرب مسلمان جو ہے وہ دور سے پتا چلے کہ ایک ہی چال چل رہے ہیں تو پتہ چلے یہ مسلمان ہے ایسا نہیں کہ مسلمان کو ایکسی لیٹر کی اسپیڈ اس کی باندھ دی اور بس ایک اسپیڈ پر جا رہا ہے مسلمان نہیں مسلمان کی گاڑی تو نہیں ہے اس کی اپنی نیچرل چال کوئی دیر چلتا ہے کوئی چاندے چوڑی کر کے چلتا ہے کوئی چھوٹی کر کے چلتا ہے قدم لمبے ہیں کس کا چھوٹا تو قدم بھی چھوٹتے ہیں لیکن اس چال کے اندر بناوٹ نہیں جو چیز نوٹ کرتا ہے تو مانا وہ یہ ہے کہ بناوٹی چال جائز سے جائد آدمی ہے پڑھا لکھا نہ ہو اسے بھی پتا چل جاتا ہے کہ یہ سا چال کی ہے گھسا پہنا ہوا اور لاچے کا ایک لڑ جو ہے وہ کپڑوں کے ساتھ لگ ہے اور چوڑی کر کے چاقی چل رہے پتا چلتا ہے بناٹ چال یہ غرور کی چال ہے کپور کی چال ہے اسی طریقے سے اگر کوئی صاحب دونوں کے لگ جوڑ کر چلتے ہیں اور نظر کر چلتے ہیں پرنا انہوں نے ایسے ڈالا ہوا پتا نہیں چلتا کی کے سامنے نہیں جا کر نزدیک سے دیکھنا پڑے گا بڑے جھک کر چل رہے ہیں یہ تبے کا ہے جائے یہ بھی فطری چال نہیں عورتوں والی, والی چال ہو سکتی ہے مردوں والی چال یہ نہیں ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا کہ آپ کی چال ایسی ہوتی تھی کہ جیسے آدمی اونچائی سے اینچائی کی کروں تب تک آپ دیکھتے کیسا دبا کر پاؤں رکھتا آدمی اور بڑا خود پیچھے ہو کر اس کے پاؤں آگے ہوتے جھک کر نہیں چلتا اور اسی کو عمر فاروق دل امریکے ایک آدمی کو اسی بات پر ٹھوک دیا تا. کہ قاری ہونے کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آدمی اس طرح جھونکا چلے کوئی مرتا ہوتی پہچان ہو اور اسی طرح ہم نے بروزہ ضلع طور پر کہ تکوا میں تو نہیں ہوتا کہ تم اس کو دھو رہا کر رہے کنڈی کی طرح تکوا تو دل میں ہوتا دل کو جھوکا ہو اور تکوا ہاں ہونا تکوا یہاں ہوتا ہے تو ایک یہ کنڈی چار میتھری چار دوسرا ایک بارش متاثر میں وقت لایا جائے اور جب جہل جاتے تول گئے دودھ کو کالا ثابت کرنے پاتے سلامہ نے تو میرا ٹائم بڑا آگے جائیں آپ کو شاید پاس پیدا مل جائے اس کے پاس ہوگا ٹائم جایا کرنے کے لیے میرے پاس نہیں جی یبیتو ما اور ولح دیتے ہیں راتیں اپنی رب کے آگے چھجے میں ہوتے ولح جی نے ربا رسنا جہنم کن آزاد اور وہ جو کہتے ہیں کہ پرندگار ہٹا دے ہم سے جہنم کے عذاب کو یقیناً اس کا عذاب بڑی چٹی ہے راما جرمانے کو کہتے یعنی اتنی عبادت اور اس کے ساتھ یہ ڈر جو عبادت انسان کو بے خوف بناتے وہ عبادت انسان کے لیے نقصان دہ ہو اسی لیے چاہیے کا دل محلہ نے کہا ہے کہ بعض نیتیاں انسان کو جہنم میں لے جاتی ہیں اور بال گنا انسان کو جنت میں لے جاتی ہیں آدمی میں نے جب یہ پڑا تو میں تو بڑا کھٹک جب یہ کیا دیکھتا ہے کتاب ہے اس میں. تو اس میں میں تو پھر انہیں تفصیل دی تھی کہ کوئی آدمی نیکی کرتا ہے نیکی اس کے اندر ضرور بات میں اللہ کا ایک ہوں مجھے اسے مانگنے کی ضرورت ہی کی کیا اور اس کا یہ غرور اللہ کو نفسند اس لیے کہ اللہ انسان کے دل میں جھنکتا ہے اور دل میں جب اللہ نے اس اسے ضرور پایا تو اللہ نے اس کو ایک کر دیا دوسرا آدمی اس سے گناہ سر ہو گیا اور اس کے گناہ نے اس کی کمر توڑ ذرا سی بھی کوئی بات تو وہ کاپ گیا میں پہلے ہی بج رہا ہوں اتنے گناہ ہو چکے ہیں میں اتنا اور گناہ افورڈ نہیں کر سکتا میں تو بڑا گنا گار آدمی ہوں اور وہ سی بھی لاہ پر آ گئے جیسے کوئی آپ کو وہاں جمع کروا کے گاڑی کا ملکے ہے تو بڑا پھونک قدم رکھے گا پہلے جمع کروایا سارا کچھ گنا کے لیے وہ ایک ڈراوا بن جاتا ہے جسے فرمایا کہ جیسے پہاڑ رکھا ہوتا ہے اس طرح گناہ کو سمجھتا ہے کہ اب میرے اوپر گرا کے گرا اور وہ پہاڑ اسے بالکل سیدھا رکھتا گناہ کا پہاڑ اس کا وہ گناہ جس نے اس کی کمر توڑ دی اور ہمیشہ ڈراوا بن کے اس کے سر پر رہا وہ چاوک کی طرح اس کو اس نے چابق کا کام کیا اور اسی کا جنت میں لے گیا جراتے مستقین پر رکھا جبکہ یہ نیٹ صاحب کی جو لیٹھی تھی جی یہ انہیں غرور میں مبتلا کر کے جہنم کی طرف دے تو اتنی عبادت کے ساتھ ساتھ یہ لوگ جہنم سے بھی ڈر رہے اور اللہ سے دعائیں اور روزگار سے ہم سے ہٹا رہے اتنا ساف مستقر اور مقامات یہ مستقر کے لحاظ سے بڑی بری جگہ مقام کھانے کے لحاظ سے مستقر آپ نے ہوائی اس میں لوگ آتے ہیں جاتے ہیں آتے ہیں جاتے ہیں تو ایک تو مستقر یہ کہ تھوڑی دیر کے لیے آپ روکے چلے جہنم اس قسم کے کام کے لیے بھی بڑی بری جگہ کے طور پر بھی جہانا میں جانا جیسے ہم لوگ آپ کو پتا ہے جب نکل گئے دو چار دنوں روکے ریلیکس ہونے کے لیے ہم باہر نکل جاتے ہیں بداجا چھاجا دیگا نکل گئے ریڈ پر بیٹھ جاتے ہیں اپنے بہترین گدے چھوڑ کر جاتے ہیں کسی کو چھوڑ کر بعد اکتوبر میں چکائے ڈال کر جاتے ہیں اور رکا چکا کھا کے آ جاتے ہیں واپس کہ یہ کہتے ہیں آؤٹنگ ہو گئی ہمیں ریلیکس ہو ایڈونچر کے طور پر آدمی تھوڑی بہت مشقت بھی براش کر لیتا ہے لیکن جہانے ایسی چیز ہے ایسی جگہ ہے کہ وہاں ایڈوینچر کے طور پر بھی جانا ٹھیک نہیں ہے وہ جگہ اس کے لیے بھی درست نہیں اور مقامہ مستقل رہنے کے لیے تو پھر وہی ولادین اعزاز کا کو لم یوس رہا لم یا تعالیٰ کا قوا تھا اور وہ جو جب قرض کرتے ہیں تو نہ اصراب کرتے ہیں اور نہ کنجوسی کرتے ہیں اور اس کے درمیان درمیان کا موقف ہوتا ہے جو چیز جی ضروری ہوتی ہے وہی چیز خریدنی اور جتنی جی ضروری ہوتی ہے اتنی کریں۔ ایک ہے تبزیر ایک ہے اخراف ولاسب تبزیرہ ان المبدین قانون تفظیل ہوا کہ اس چیز کی آپ کو ضرورت ہی نہیں آپ نے وہ کی آپ نے وہ لیپر پر ضائع کیا تو یہ تفظیل اور ان لگو بذیر تعبت عالیہ شاطین کے کرنے والے شیطان کے بھائی اسراف یہ ہے کہ چیز تو ضروری یہ ضروری ہے لیکن آپ اپنی حادث سے زیادہ لے لیں اسراف کیا ہے آپ کا وضو ایک کلو پانی میں ہو جاتا ہے آپ نے اس پر دو کلو پانی جایا کیا تو آپ تو سمجھ رہے کہ آپ نے بہت زیادہ پانی حاصل کر سواب سنبھال لیا آپ نے حالانکہ آپ نے شراف کیا اور آپ گنا لا ہو رہے آج کا دین تو یہ کہتا ہے کہ لا صلی دوسرے کو گنما سلوں پر لاکھوں کا لانا ہر جا پانی میں شراپ مت کرو اگرچہ تم دریا کے کنارے نہ ہن جا جاری دریا کے کنارے تم ہو تو بھی شراف نہ کرو اگر تم نے تین دفعہ بازو دھوئے تین دفعہ بوتھ ہوا تو سنت کا ثواب بھی گما لیا بھی پورا ہو گیا تین سے چار دفعہ کر دیا تو سنت تو گرواہی کروائی اس رات کا گناہ نہیں ہو ایسا ہوا ایک ساتھ کے ساتھ کوئی تو دیکھا سمانے کا آیوش بہت زیادہ تھا تو انہوں نے کہا جی میں نے وضو کرنا ہے اگر پانی آپ لاتے ہیں. پانی لایا انہوں نے اور یہ وضو کرنے لگے وہ صاحب دیکھ رہے تھے انہوں نے جب چار دفعہ باجود ہوئے چار دفعہ بوجھ وہ ابھی صاحب بول پڑے آپ سے شراف کرانی زیادہ ہاتھ دھونا دھونا تو شراب ہوگا یہ تم نے اندر سے سوکھے اور چاہے یہ شراب نہیں ہے یہ پانی بھی تم نے گیا ہے وہ اندر جو تمہیں رکھا ہوا چکے وہ شراف نہیں تو آپ کا دن تو اس چیز سے نباہ کرتا ہے کہ بھئی آپ اس قسم کا اشراف ہے تو نہ وہ خرچ کر پہ شراف کرتے ہیں اور نہ ہی کنجوسی کرتے ہیں کہ بس چھوڑ کر رکھا ہوا انہوں نے اور نہ گھر والوں کے لیے اس میں کوئی آسانی نہیں ہے نہ اپنے لیے انہوں نے کوئی آسانی رکھ دی بینک بیلنس تو بڑا ٹھیک ٹھاک ہے لیکن اپنی حالت یہ بنائی ہوئی ہے کہ کام کا تو منزل میں پکڑ لے لیتے تھے میں نے دکا لیے کرا ایک ساتھ ہیں بڑے اچھی نوکری کرتے ہیں تقریباً تین ہزار دنوں پکا لیتے ہیں ایک ساتھ ان کے لیے جوڑا دے رہے مجھے وہ ہمیشہ مسجد میں آتے تھے چھوٹی سی لنگوٹی باندھ ہوتی تھی, تھی, تھی, تھی کمیز ہوئی بکروغیر بڑے ان کا جی ایک ملواری لے کر آیا جوڑا انہوں نے کہا جی یہ میں نے چھٹوایا تھا پہننے کے لیے میں نے پہنا نہیں اس پر. تو یہ جو آپ کے یہاں ساتھ ہیں ذرا دے دیجیے میں نے کہا بھائی اللہ کے بندے وہ آدمی کو وہاں پانچ ہزار کرایا آ رہا وہاں بارہ مارکیٹ میں دکان خریدی ہوئی ہے پانچ لاکھ مہینے کا پانچ ہزار وہاں سے کرایا تھا تین ہزار یہاں اس کی طرف جو ہے وہ تنخواہ ہے بیوی اس کی پاکستان میں ہیڈ مسٹریز لگی ہوئی ہے وہ الگ تنخواہ رہے اور تم اس کو دے رہے یہ حالت بھی نہ ہو آدمی یعنی آرٹیفیشل قسم کی نہ امیری ہو نہ آرٹیفیشیل قسم کی غریبی ہو کہ اندر تو پاس تو پچاس روپے بھی نہیں لیکن ترناؤ کے بعد سے ایسا جاتے لگ پتی ہے کوئی مانگ مانگے کے ساتھ مجھے مکان پہ روپے پچاس ہزار ضرورت ہے تو پھر آدمی کا منہ بنا اور ننگا ہو کے ساتھ میرے پاس تو ہے ہی نہیں بس یہی ہے جو پٹرول ڈلوا لیا میں نے اپنی ادا سے تو نہ وہ حالت ہو نہ یہ حالت ہو آرٹیفیشر جو ہے یہ نہ امیری ہے اسلام کے اندر نہ غریبی اس کے اندر تو یہ ہے کہ اگر تمہیں اللہ نے دیا حالات اُن کے کمایا کروڑوں بھی ہے تمہارے پاس یہ تمہارا حق کا اس میں سے اللہ کا حق دیتے ہو اللہ کا تمہارا کوئی اس میں کمال نہیں اللہ نے تمہیں دیا اور اگر تم غریب ہو تو اس میں تمہارا کوئی کسبور نہیں آج کل تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو غریب ہے اس کا مطلب ہے وہ بے حقوق سمجھ غریبی اور بے وقوفی دونوں ایک ہی سمجھے ماں باپ ہی نہیں سمجھتے جو بیٹا وہ بیٹا ہے. اور اس کی بھی کوئی سنتا وہی فوج ہو گئے انہوں نے ایک دفعہ کہا تھا کے جلسے میں سارے گھر جو دانے ہوں گے اَسی ہی بڑے سیاڑے ہوں گے اگر گھر میں ہو نا کچھ تو پھر آپ ہی بات کا بھی نقصان کیا نکتہ جہاں جناب اور اگر غریب آدمی کوئی اکنری آدمی بتایا تو کوئی سنتا ہی نہیں کسی بھی اس کے پاس پیسے نہیں ہیں تو نہ یہ امیر ہی ہو آرٹیفیشل نہ آرٹیفیشل غریبی ہو جو رب نے تمہیں دیا ہے نہ وہ چھپاؤ یا تم نا ماں آتا ہوں اللہ بن فضل یہ بھی ایک جرم ہے کہ اللہ نے دیا ہے اور وہ چھپا کر بیٹھے ہوئے پتا چلتا ہے کہ کچھ بھی نہیں وہ اما بن احمد کے رب کا فخر اللہ ریکن احمد تم پر کی ہے تو لوگوں کو بتاؤ کہ رب نے مجھ اور اگر تو اس میں صبر کرو ناجائز طریقے سے اور یہ آستے آستے دلدل ہوتی ہے اور اس وقت ہمارا معاشرہ گلدل میں آپ نے اپنے باہر سے تو بنایا یہ سارا کچھ بنا دیا اندر کچھ بھی نہیں گری میں آپ لیکن ظاہر تو آپ نے اب آپ کی بیٹی کا رشتہ کسی نے آپ کی باہر کی پوزیشن دے کر وہ کر لیا نہ آئے گا گری والا ہے مال آئے گا جو ہے اور آپ یہ چاہتے کام ہو جائے تو بات بنے بھی نہیں آپ جگہ بینڈ بازی بھی ہوں اور بریاں بھی ہوں سارا کچھ ہو اور آپ کے پاس کچھ بھی نہیں آپ ایک دن میں پھنستے اپنی ظہری حالت کی وجہ تو آپ پہلے وہ حالت رکھیں گے جو بھی آپ سے معاملہ کرے وہ آپ کی پوزیشن کو سامنے رکھے ولہ جی نے اور جو نہ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو پکارتے ہیں دوسرے معبول کو اور نہ کسی جان کو قتل کرتے جسے اللہ نے محترم کرایا ہے اور نہ دینا کرتے وہ میل کا صاحب اور جس نے یہ کیا وہ تو گناہ میں گر پڑا گناہ میں تو لب ہو گیا وہ گناہ ایک سے دوسرا دوسرے سے تیسرا وہ بیماریاں لگتی چلی جائیں یو دا یوما اس کے دن قیامت کے دن عذاب دگنا کر دیا جائے وہ یا تھا اور وہ اس میں ہمیشہ رسوا ہو کر پڑا رہے اس میں دو چیزیں جو اس عذاب سے پہلے ملے گا اس کو بھی اسی گنی میں شامل کرتے ہیں کہ ایک عذاب قیامت والے دن دگنا ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ اکیلا اس سے پہلے موجود آ رہے دوسرا یہ بھی ہے کہ دنیا میں بھی ایسے آدمی کی زندگی جو ہوتی ہے وہ ایک عذاب ہی ہوتی ہے جو اپنے معاشرے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر چیز بہترین آرام و وش کی ہر چیز ہوتی ہے لیکن سکون نہیں آرام کے لیے پیسہ بہت آرام خریدیں لیکن ملتا نہیں ہے اسی طرح ریسرچ ہو رہی ہے دوائیوں پر دوائیاں اجازت ہو رہی ہیں لیکن ہر دوسرا آدمی بیمار ہے پہلے لوگ جڑی بوٹیاں پی دیا کرتے تھے دو چاندہ پی دیا کرتے تھے اینٹی بایوٹکس ہوتی نہیں، تو بیمار بھی گاؤں ہوتے کوئی پورے گاؤں میں سوتے تھے کوئی بیماری سے مرا عمر ہی مرا کرتے تھے اب تو جناب بس، ہر دوسرا آپ کی شوگر ہے ہائی بلڈ پریشر تو ایسے ہی ہوگا ایسے نزلہ میں کام ہائیپر ٹینشن تو یہ ساری بیماریاں کیا ہے؟ جیسے میں یہ اسراف، آپ اس اشراف کرنے کے لیے بسائل اجازت نہیں دیتے اندر دوڑ لگی ہوئی ہے ہم نے بھی کوئی ڈبل اسٹوری بنانی ہے سنگل پرسن میں تو گزارا کرنا نہیں ہم نے اب اس کے لیے اپنا نہیں ہوتا بینکوں سے قرض دیا لیا آگے پیچھے سے قرض دیا لیا گندر میں دھنتے چلے جا رہے ہیں اور سکون کوئی نہیں ہے اللہ اللہ کی بجائے اب وہ کیلکولیٹر چلتے ہیں علام عمل صاحب یہ ہے اگر کوئی گنا کس رستے پر چڑھ گیا تو اس کے لیے ایک تو یہ ہے کہ پلٹا سب سے پہلا کام تابے تم کو پلٹنا وہاں میرا وعمل اور اپنے ایمان کی تجدید کریں دیکھیے گنا جو ہے وہ ایمان کو انتہائی کمزور کرتا چلا جاتا ہے گنا آدمی سے سر درد ہی تب ہوتا ہے جب انسان ایمان کو اگنور کرتا ہے ہوتا ہے لیکن جہالت ہوتی بھول جاتا تھوڑی دیر کے لیے کے طور پر ایمان کمزور نقش جو ہے اس کا وہ نقشے ہمارا کبھی ہوتا چلا جاتا اس کی ایگو مضبوط ہوتی جاتی ہے وہ جو نقشے ہے ملامت کرنے والا بٹن کی بیٹری کمزور ہوتی جاتی ہے تو سب سے پہلا کام یہ ہے اس بیٹری کو چارج کرو اگر پلٹنا چاہتے ہو تو اس کے بعد من تابو آمن پھر ایمان کی تجدید کرو اور اس کے اندر بڑی انتہائی پوٹینسی ایمان کے کلمات کے اندر اس کلمے کے اندر اگر سمجھا پڑے گا آپ نے مولانا کہ اس میں پڑھا ہوگا جب انہوں نے عمارت اسلامی کی تاخیص کی تھی میں انہوں نے بتایا کلمہ بڑھ کے اعلان کر رہے تھے مروز آج سے میں وہ ایمان اشتہار کروں جو میں سوچ سمجھ کر نہیں رہا ہوں جس سے پہلے تو میرے بار جانتا تھا کسی کے بھی مسلمان بنانے سے میں مسلمان بنا تھا لیکن آج میں تیرے تمام تک آتے میں نے پڑھ لی اور میں شہری میں پرستان کر رہا ہوں کہ میں مسلمان بننے کے تیار ہوں اور کیفیت یہ تھی کہ ان کے ہاتھ کام رہے تھے چون کیونکہ مسلمان بلسم کے دانم مسکلا رہا اور آنکھوں سے آسو کی جڑی جو ہے وہ جاری تھی کہ منزل بڑی کٹن ہے بڑا مشکل تو ایمان کے کلمات کے اندر اتنی طاقت ہے کہ انسان کو لانچ کر دیتا اسی کے فولاد وہاں میرا آمر اس کے بعد عمل میں درست ہے ایمان کو جب زیادہ گا تو ایمان کا مشکل انسان کا دل اس کی جگہ یہاں آپ بیٹری سیل ہے وہ آپ کو معلوم ہے یہ ریڈیو میں ریڈیو سے لکتا ہے آپ اس سیل کو ریڈیو کے اندر رکھ تو ریڈیو چلے گا نہیں حالانکہ آپ نے اس کے اندر رکھ دی ہے سیل جو جگہ سیلوں کے لیے بنائے گی بیٹری کے لیے بنائے گی آپ اسے اسی جگہ رکھیں گے اور وہ نگیٹو پوزیٹو اس کا رخ دے کر لگائیں گے تب وہ ریڈیو بولے گا ورنہ آپ چار آٹھ سال کی ریڈیو کے اندر آتے کو چلے گا نہیں ایمان کی برآمد جگہ دل ولما یا مان افید کو لوگ زبان سے تو تم کہہ رہے ہو کلبا تمہارے گوہ میں بڑھ ہو گیا لیکن ابھی منزل پر نہیں ہوں ولما یا ایمان افید کو لوگ ابھی تمہارے دل رسید نہیں کہ ایمان پہنچ گیا ہے اور انسان کے اعمال اس کے رسید آمال کرو تو ثابت ہوا کہ رسید ہے یہ اندر ایمان ہے یہ لوگ جو ہے فولا اور روزگار ان کی برائیوں کو ان کی بےدگیوں میں تبدیل ایک تو اس طرح بھی جو کر چکا ہے انسان وہ نامامال بدلی ہو جاتا ہے دوسرا اس طرح, طرح بھی کہ وہ جو اس کی نیگیٹو صلاحیتیں تھیں آپ اور روزگار میں بدل کے مثبت صلاحیتوں میں کام دیکھتے انسان کے اندر لڑنے کی صلاحیت ایک فطری جذبہ لڑنے کا یہ اگر مذہب کے لیے نہیں لڑے گا تو مذہب کے لیے لڑے گا برادری کے لیے لڑے گا کسی اور کام کے لیے لڑے گا لڑنا اس کی فکرت ہے اللہ یہ راہ میں نہ لڑو اللہ تک میری راہ میں لڑو مثبت راستہ دے دیا قاتل فیس ابھی اللہ جاہد کو بھی اللہ جو قاتل نا فیس ابھی اللہ کی راہ میں لڑتے اللہ کی راہ میں لڑو اللہ کی کاطر لڑو صحابہ لڑے گا. تو یہ اس لائن سے آپ جن کرتا رہا اب یہ دیوں کے لیے استعمال وہ آدمی جو کل بدماشوں کے ٹولہ کے ساتھ اور بے جگہ بدماش تھا آج اگر آپ اسے مسلمان کر لیا تو آپ دیکھیں گے کہ اب وہ بدماش جانتے ہیں نا اس کو ان کا سنگیت تھا نا وہ اب وہ اس کے کرے جب وہ کہہ گیا نا ٹی وی بند کرو تو اس کے اس بند کرو کو سمجھتے ہیں برسپت مولوی صاحب کے روزانہ سپیکر فار کر آتے ٹی وی بند کرو کوئی نہیں سنتا لیکن وہ جب دوبارہ ڈاکٹر کہ ماد ٹی وی بند کرو تو آپ اس کو پتا مادہ کی کیا کہہ رہے ہیں یہی بتا آپ اسلامی اتنے ارکان نہیں اسٹیٹ پاور رد کر دیا تو ہے اپنی پٹی پر لگا لیا آپ ان سے ڈرتے اگر یہ جماعت اسلامی رہتی آئی پی آئی کے اندر تو نو کی فوج کو یہ ہمت ہوتی کہ نواز شریف صاحب کیچے اور نہ کسی اور کو ہمت ہوتی انہوں نے دیکھا کہ ان کے پیچھے سے جو اصل طاقت تھی اسپیڈ پاور جو عوام کو لا سکتی تھی چار کٹا سکتی تھی وہ پیچھے ہو گئی ہے باقی آنے والے مجدور تھے کام ہو گیا اس تو اس لحاظ سے اگر تم میں نے جن لحاظ سے تمہارے لیے مجھے کارگیٹ ہے ایک آدمی تو اگر کنورٹ کر کے مسجد میں ہی پکڑ لیا کسی کو اللہ کے طرف لانے کے لیے اسی کا آدھا گھنٹہ اس نے پہلے خرچ کے مسجد آ